صورت الطور بسم اللہ الرحمن الرحیم بطور و کتابی مزدورن فرق ان منشور مل بیت المعمور و صقف المرفور مل بحر مزدور کا لواق یہ جتنی چھ آیات ہیں پانچ آیات ہیں جو قسموں پر مشتمل ہیں اور یہ پرانے مجید کے مشکل مضامین میں سے قسموں کا مفہوم مبین کرنا بسور کسپ ہے تور کی تور عام پہاڑ کو بھی کہا جاتا ہے خاص طور پر وہ پہاڑ جس پر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہم کلام ہوئے اللہ تعالی سے وہ کتابی مشہور اور وہ کتاب جو لکھی ہوئی ہے میرا گمان یہ کہ یہاں مراد تورات رات ہی ہے اس لیے کہ وہ لکھی ہوئی اللہ کی طرف سے آئی ہے قرآن مجید جو ہے قلب محمد پر نازل ہوا ہے وہ کہیں اس طریقے سے کسی کتاب میں چھپی ہوئی لکھی ہوئی آپ نازل نہیں ہوئی لیکن وہ جو دی گئی تھی وہ تو ان تختیوں پر پتھر کی تختیاں تھیں جن پر لکھی ہوئی حضرت موسا کو دی گئی کتاب مسکور منشور کشادہ میں معلوم ہوتا ہے کہ وہ تختیاں خوب کشادہ تھیں اب یہ تین تو ہو گئی حضرت موسا علیہ السلام کے حالات سے متعلق کوہ طور پر انہیں مخاتمہ اور مکالمہ الہی صرف وہ سرفراز فرمائے گئے انہیں کتاب دی گئی کشادہ تختیوں میں والبیت اور بیت اور قسم ہے بیت معمور کی ہم اس میں اختلاف ہے ایک رائے یہ ہے کہ بیت اللہ کو کہا جا رہا ہے اس لیے کہ وقت آباد رہتا ہے بھرا رہتا ہے لوگ موجود رہتے ایک رائے یہ ہے کہ بیت المعامور جو ہے وہ ساتویں آسمان پر ہے بالکل اسی کے محاذات میں اسی کے ساتویں آسمان پر بیت المعامور ہے لیکن میری رائے یہی ہے بعض لوگوں کی کی بھی رائے ہے مجھے ان کی رائے سے اتفاق ہے کہ اس سے مراد دنیا ہے یہ بیت المعمور ہے انسانوں سے آباد اور قسم ہے آباد گھر کی اس لیے کہ کیا قسم جو ہے سے مناسبت رکھتی ہے بس سکل اور یہ آسمان جو ایک اونچے چھت کے مانند ہے یہ دنیا ایک گھر کے مانند ہے جو آباد ہے انسان آباد ہے اور اس گھر کی چھت بس سکل آسمان ہے اونچی چھت بس باہروی مزدور اور پھر اس میں سمندر ہے کہ جو ابلتا ہوا دریا جس کو ہم کہتے ہیں ٹاٹے مارتا ہوا سمندر معلوم ہوتا ہے کہ کوئی چیز کوئی اندر سے کوئی چیز اس کو جوش لا رہی ہے بہرحال ان قسموں کے بارے میں ایک سے زائد آ رہا ہو سکتی ہے اصل شہر کیا ہے جس پر یہ قسم کھائی یہ وہی ہے جو سورج داریات کی تھی ان عذاب رب کل واقع تیرے رب کا عذاب یقیناً واقع ہو کر رہے گا اور کوئی نہیں ہے کہ جو اسے دفاع کر سکے روک سکے ٹوک سکے بوڑھ سکے دور کر سکے جب وہ عذاب آ جائے گا تو جیسے کہ ہم نے کہا شورا میں پڑھا ہے تو اس دن سے پہلے پہلے این آتی ہے یوم اللہ مردہ لہو من اللہ پھر اس کو لٹانے والا کوئی نہیں ہوگا ما لہو من سے یوم تمور اس سبا مورا جس روز کے آسمان کپ کپ گا لرزے گا وہ تثیر الجال السہرا اور پہاڑ ایسے چلیں گے جیسے چلا جاتا ہے چل رہے ہوں گے فرمۂمکین تو خرابی ہے ہلاک کا تو بربادی ہے اس دن جٹلانے والوں کے لیے فی دینفی خوین کہ جو باتیں بنا رہے خوش فیلیوں میں خوش خوشگپیوں میں مصروف ہیں کھیل رہے خوش ہیں خوشگپیاں یوم یدا نار جہن مداع ان دونوں صورتوں میں اب آپ دیکھ لیجیے کہ ایک تو نسبت روزیت دونوں کے مقصد الح ایک ہی ہے سورہ داریات کا مکسمل ہے انما تو صادق و دین الاقیر اور سورہ ٹور کا اناب رب کا القر ماں داخر ان دونوں میں جو مناسبت ہے مشابہت ہے وہ بہت ہی ایک دوسرے کے ساتھ قریب کی ہے اور اس کے بعد پھر جیسے وہاں نقشہ کھینچا گیا ویسے یہاں پر بھی ہے لیکن وہاں جو ہے اباؤل رسول جو ہے ایک رکو کے اندر کتنے رسولوں کا تذکر آ گیا یہاں وہ امبا رسول نہیں ملیں گے آپ کو یہاں ساری جو ہے تسکیر میں قدرت اللہ کی سدائی اللہ کی سفات کا ملا جہنم جس دن کے ان کو دھکے دے دے کر اور جہنم کی طرف لے جایا جائے گا ہاض ہندی کن تم بہت زبون یہ ہے وہ آگ جس کا تم جھٹلایا کرتے تھے افا سہرون حاضر اب لا ترون تو کیا یہ جادو ہے یا آپ دیکھ نہیں رہے یہ جو نظر آ رہی ہے حقیقت ہے یا کوئی نظر بندی ہے اس لو اب داخل ہو جاؤ اس میں فصبرو اور اب تمہارے حق میں برابر ہے صبر کرو خانہ کرو جزا فضا کرو نالو سیون سے کام لو چیخو پکارو چلاؤ کوئی تمہاری فریاد کو آنے والا نہیں خاموش ہو کر دے لو فس میرو اور لا تسبرو سواؤ نہ لے کو ان تمہیں وہی کچھ مل رہا ہے بدلے میں جو عمل کر کے تم لائے ہو ان نلمتقین رفیع جنگاتیوں بنائی یقیناً اللہ کے سے ڈرنے والے اللہ کی بندگی کرنے والے اللہ کی عبادت کا حق ادا کرنے والے وہ ہوں گے باغات میں اور نعمتوں میں فاقی نہ بما کا ہوں انجوائے کر رہے ہوں گے جو کچھ نعمتیں ان کو ان کے رب نے دی ہوں گی وہ بقاہوں رب ہوں اذاب اور بچا لے گا انہیں ان کا رب اس جہنم کے عذاب سے کلو اشربو بما ان تعملون کھاؤ پیو رچتا پچتا تمہیں مبارک ہو یہ کھانا پینا راس آئے تمہیں بما تم تعملون یہ ہے بدل اس کا جو تم عمل کرتے رہے بارہ میں اشارہ کرتے چکا اللہ تعالی کی طرف سے کہا یہ جائے گا یہ تمہارے عمال ہیں بندے یہی کہیں گے پروردگار نہیں یہ تیرا فضل ہے ہم استابل کا بل نہ تھے مجھ تک یہی نہ آلہ ہوئے ہوں گے تختوں پر کے جو برابر برابر بچے ہوں گے صفوں کے اندر بطبجنا ہوں بے حورن عین دیں گے انہیں ان حوروں سے کہ جو بڑی بڑی آنکھوں والی ہوں گی ولدین آمن و تباد ہوں الحقنا یہ مضمون پہلے بھی آ چکا ہے اور فرشتے بھی جو ہیں وہ جو استغفار کرتے ہیں تو اس کی اصطلاح کرتے ہیں اللہ سے کہ اہل ایمان کے جو رشتہ دار ہیں ان کے والدین میں سے ان کی اولاد میں سے جو بہرحال صالحین میں سے ہیں پروردگار انہیں ان کے ساتھ لیا چاہے وہ کم تر درجے میں ہو اپنے عمل کے اعتبار سے کم تر درجے کی جنت کے مستحق ہوئے ہوں لیکن اب ان کے برابر لیا جو وہاں اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے بلزی نے اور وہ لوگ کو جو ایمان لائے بتبا تم دیت ہوں ایمان اور ان کی نسل نے ان کی اولاد نے بھی ان کی پیروی کی ایمان کے ساتھ الحقلا بے دوں ہم, ہم. ہم ملا دیں گے ان کے ساتھ ان کی اولاد کو وما التناؤ میں نامل یہی ان کے عمل میں سے کوئی کمی نہیں کریں گے یعنی یہ نہیں کریں گے صاحب آپ نوچے درجے میں ہیں تو اگر اپنے بچوں کے پاس جانا ہے ایل او آر کے پاس تو نچلے درجے میں جائیے نہیں ان کا درجہ کم نہیں ہوگا بلکہ اللہ تعالیٰ ان کا اکرام فرمائے گا کہ ہاں آپ کے بچے آپ کی اولاد آپ کے قریبی جو بھی ہیں اگر وہ واقع مومن تھے وہ امتحان پاس کر ہوں چاہے تھرڈ ڈویژن میں پاس کیا ہے انہوں نے پاس کر لیا ہے پر کے ساتھ اگر ڈویژن میں ہوئے ہیں تو اللہ کر دے گا اپنے فضل سے انہیں آپ کے لیے تاکہ آپ کو آنکھوں کی ٹھنڈک نصیب ہو جائے و لذین و تبات ہوں بے ایمان اپنا بھی اللہ تعمیر شہ کل عمر بما کسب رحین ہر انسان جو کچھ اس نے کمائی کی ہوئی ہوگی کے احوس رحم ہوگا وہ ہم ددناہ فاطح نما یشتہ <يَشْتَحُون> اور ہم نے مستقل قائم کی ہوئی ہوگی حلوکی بھی اور گوشت بھی وہ گوشت جو انہیں پسند ہو جس چیز کا گوشت چاہے ٹیتل کا چاہیے بٹیر کا چاہیے جو چاہیے حاضر ہے یہ تنازع ان لا تاثن لالفیٰ ولا تاسیم وہاں انہیں وہ جام ملیں گے وہ پیالے ملیں گے جن میں وہ مشروب ہوگا کہ جس میں کوئی لغم بات نہیں ہے اس میں نہ کوئی بکواس اس کے نتیجے سے انسان پر آتی جیسے کہ شراب دنیا میں پی جاتی ہے ولا تاسیم اور نہ کوئی گناہ میں ڈالنے والی بات لیکن یہ ایک سرور ایک کیپ ہوگا وہ کیپ انہیں مل جائے گا لیکن وہ جنت والے جو ہیں وہ ایک دوسرے سے ذرا دھگڑیں گے خوشخیلی کرتے ہوئے ایک دوسرے سے وہ دوستانہ انداز میں وہ جام چھینیں گے یہ تنازع فیح کام الفیحہ ولا تاسیم بھائی یتوف و علیہ اور ان پر گردش میں رہیں گے ایسے چھوکرے ایسے لڑکے بوائز جنہیں آج کل آپ کہتے ہیں بوائز تو وہ بوائز ہوں گے وہاں پر بھی Ghilman. لہم کانو وہ ان کے خادم ہوں گے اور ایسے اتنے خوبصورت ہوں گے کان لولوم مکنون ایسے ہوں گے کہ جیسے موتی ہوں جنہیں علاقوں میں رکھ لیا گیا ہو واک بالا باز و اور وہ اہل جنت جو ہے ایک دوسرے کی طرف رخ کریں گے اور سوال کریں گے ایک دوسرے سے بات کریں گے کالو انا کنہ قبل و فی الحلام کہ ہم تو اس سے پہلے دنیا میں جب تھے تو اپنے اہل و میں ہم تو ڈرتے ہی رہتے تھے پتا نہیں اللہ کو ہماری عبادت قبول ہے یا نہیں ہے پتا نہیں ہمارے اندر خلوص ہے یا نہیں ہے ہماری کوئی غلطی ایسی تو نہیں ہو رہی ہے کہ جو ہماری ساری محنتوں کو عکالت کر رہی ہو تو ہم تو لرزاؤں ترسا لیتے تھے کالو انا کرنا قبل فی الحام مسفقین دنیا میں جب ہم تھے اپنے حل و عیال میں تو جو ہم سے من پڑ رہا تھا وہ کر رہے تھے لیکن یہ کہ ہمیں ڈر رہتا تھا وہ من اللہ تو اللہ نے تو بڑا احسان کیا ہے ہم پر و بقانا عداب سمو اور ہمیں بچا لیا ہے اس اسلو کی اور جہنم کے عذاب سے انا تو نامل قبل نہ ہو یہ ضرور ہے کہ اس سے پہلے جب ہم دنیا میں تھے ہم اللہ سے دعا کیا کرتے تھے اللہ کو پکارا کرتے تھے استغفار کیا کرتے تھے اس سے دعا کرتے تھے ان لہو اول برحیم یقیناً وہ بہت ہی نیک سلوک کرنے والا بہت ہی رحم فرمانے والا ہے فضکر تو اے نبی آپ تسکیر کرتے رہیے فما انتبت رب کااہن بلا مجمون تو آپ اپنے رب کے نعمت سے اپنے رب کے فضل و کرم سے نہ کاہین ہے نہ مجنون ہے یہاں بھی دیکھیے وہی اسلوب بک آپ بظاہر حضور سے سنایا جا رہا ہے اصل میں ان کو جو کہہ رہے تھے آپ کو کاہین یا مجنون یا شاعر نہیں آپ اللہ کے فضل سے نہ کااہین ہے نہ مجنون ہے آپ ان کی باتوں پر نہ جائیے یہ بے وقول جو کچھ کہہ رہے ہیں بس سن کان سے سنیے سے نکال اپنے کام میں لگے رہیے تسکیر کرتے رہیے بالکل وہی بات جو پچھلی صورت میں بھی آ چکی ہے پذکرہ ذکر اہل ایمان کو تو فائدہ پہنچائے گی نا آپ تسکیر کرتے رہیے کیا پتا کسی کے دل میں ایمان کی وہ کلی کھلنے ہی والی ہو کیا پتا ہے آخر بڑے سے بڑے دشمن بھی تو آپ کے ایسے ہوئے کہ پھر ایمان لے آئے ایسے لوگ بھی تھے اور یہ کچھ پتا نہیں ہوتا حضرت عبت کے بارے میں بھی آتا ہے ایک اہم واقعہ تو وہی ہے کہ کی بہن کا کال ہے جس کے نتیجے میں پھر فوری طور پر جو ہے وہ سمجھ یہ کہ بند کھل گیا لیکن اس سے پہلے حضرت عمر کو بڑا شوق تھا کو اچھا خطبہ ہو اور اچھا کلام سنے ان کے کہنے کے مطابق کبھی کبھی وہ چھپ کر سنتے تھے حضور کی باتیں حضور کا کلام سنتے تھے جب رات کو کھڑے ہو کر حضور صحن کعبہ کے اندر کھڑے ہو کر آپ حرم میں نماز پڑھتے ہیں قرآن پڑھ رہے ہیں تو چھپ کر سنتے تھے اور تاکہ یہ کہ وہ لذت جو اس کلام کے اندر ہے یہ مٹھاس تو اندر ہی اندر تو ہو جیسے کہ اندر ہی اندر چیز گھر کر رہی تھی ایک وقت میں آیا کہ حضرت فاطمہ بنت زید رضی اللہ تعالیٰ عنکھا جو زوجہ تھی حضرت سعید ابن زید کی ہمشیرہ فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ تعالی عن حضرت عمر کی ہمشیرہ تو انہوں نے جب یہ کہا کہ عمر چاہے ہمیں ہلاک کر دو اب ہم اس دین کو چھوڑنے والے نہیں ہیں تب وہ یوں سمجھئے کہ وہ بند کھل گیا مان لیا فضکین فمان تب نعمت بے بکا قاہرین بکا ولا مجنور آپ تصویر کیجئے اور آپ اللہ کے فضل و کرم سے نہ کاہن ہیں نہ مجبور ہیں ہم یقون شاعر نہ تربسوں بہی رہا ان کا کہنا یہ کہ یہ شاعر ہیں اور ہم منتظر ہیں اس پر گردشیں زمانہ کے زمانے کی گردش کیا دکھاتی ذرا ویٹ کرو ویٹ سی پتہ چل جائے گا یہ جو کچھ کہہ رہے ہیں تو ذرا ابھی جلدی نہ کرو ایمان بتلاؤ فوراً وہ ایک دوسرے کو اس طریقے سے تھامتے تھے قل تربسو کہہ دیجئے اچھا کہ انتظار مارک من متربے تو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہا ہوں ام تامر اہلام ہوں ہاضا ام ہم قوم الح کیا ان کی عقلیں انہیں یہی کچھ سکھا رہی ہیں یا یہ کہ یہ جان بوجھ کر تغیانی اور سرکشی کر رہے ہیں دو شکلیں شکل تھی نا کہ یا تو یہ کہ واقعی واقع مغالتے میں ہوں اور ان کی عقل میں بات نہیں آ رہی اور ان کی عقل جو ہے انہیں سکھا رہی ہے کہ نہیں نہیں یہ قابل قبول شہ نہیں ہے جو محمد کہہ رہے ہیں یا یہ کہ اپنی تغیانی اور سرکشی کی وجہ سے حالانکہ عقل گواہی دے رہی ہے کہ بات ٹھیک ہے دل اندر سے گواہی دے رہا ہے کہ بات ٹھیک ہے لیکن اپنی توہیانیوں سے کشی دریا کو اپنی موج کی تغیانیوں سے کام کشتی کسی کی پار ہو یا درمیاں رہے تو یہ جو نفس کی تغیانی ہے اس کی وجہ سے وہ یہ باتیں کر رہے ہیں یا واقعی ان کی عقل یہ با حکم لگا رہی ہے ہم یقولون تک کیا ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ محمد نے خود کہہ لیا ہے تکول باب تفاعی ہے تکلف کر کے کچھ کہنا یہ آپ نے کچھ تک بندی کر لی ہے جوڑ لیا ہے الفاظ کو جوڑ کر یہ کلام خود موضوع کر لیا ہے ام یہ قدر بل لا بلاہ نہیں یہ ماننے والے نہیں فلیاتوں میں حدیث ہری سے مسترک قانو سال تین اگر وہ سچے ہیں تو ایسی ہی کوئی اور لے آئے تمہارے اندر میں جو بڑے بڑے خطیب موجود ہیں شعراء ہیں ادیب ہیں اگر تو یہ واقع محمد نے خود گھڑ لیا ہے کوئی تصنیف کیا ہے تو لے ایسا ہی کلام تم بھی من غیر شعین ام الخال یہ فلسفے کا بڑا گہرا مسئلہ ہے کیا یہ بغیر کسی کے بنائے خود بن گئے ہیں یا انہوں نے خود اپنے آپ کو پیدا کیا ہے ظاہر بات ہے کسی شے کے لیے دو شکلیں ہیں کوئی شے کسی کے بنائے بغیر خود بخود تو نہیں بنتی اب اگر یہ جانتے ہیں کہ ہم نے خود تو اپنے آپ کو بنایا نہیں کیا خود بنے ہوتے ہیں خود بنایا ہوتا اب کسی اور کے بنائے بغیر کیسے بن گئے تو کوئی اور ہے جس نے ہمیں بنایا ہے ام من غیر ایشائی کیا یہ کسی کے بنائے بغیر بن گئے ام ہم خال کو اللہ کا انکار کر رہے تو کیا یہ اس کے مدعیے کہ وہ خود ہے کرنے والے ام خلق السماوات آواز سے ملر اچھا اپنے آپ کو چھوڑے کہ آسمان میں زمین انہوں نے بنائے بل لا قانون لیکن کیا کیا جائے یہ حقائق ہیں دو اور دو چار کی طرح کے مسلم حقائق ہیں لیکن یہ کہ وہ ماننے والے نہیں ہیں یقین نہیں کرتے ام ان دہم خزائے رب کا ام ہم المس کیا ان کے ہاتھ میں ہے ان کے قبضے قدرت میں ہے آپ کے رب کے خزانے وہ جو کہا تھا انہوں نے کہ کسی بڑے آدمی کے پاس بڑے چودھری سرمایہ دار کسی سردار کے پاس یہ وحی آئی ہوتی ہے اگر حضرات بھیجنی تھی تو یہ منو ہاشم کا یتیم جس کے پاس کوئی سرمایہ نہیں کوئی اثاثہ نہیں نہ ہی مکے کی ہار آرکی جو تھی وہاں کی اس میں کوئی عہدہ تھا حضور کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا بہت بڑا عدا حضرت ابو بکر کے پاس تھا قتل کے مقدمات کا وہ فیصلہ کرتے تھے کہ فلا مقتول کا خون بہا کتنا ہوگا اور ٹرائبل جو سسٹم ہوتا ہے ٹرائبل لائف میں سب سے زیادہ سینسٹیو ایشو یہ ہوتا ہے طے کرنا کہ کسی مقتول کا خون بہا کتنا ہوگا اور یہ عہدہ او حضرت ابو بکر کے پاس تھا وہ سرمایہ دار بھی تھے چالیس ہزار درہم کا ان کا سرمایہ تھا اس جب وہ ایمان لائے ہیں جس میں کہ جب گئے ہیں حضور کے ساتھ ہجرت پر تو کچھ نہیں چھوڑا گھر میں اگر کچھ تھا تو وہ لے کر ساتھ گئے کہ راستے میں جو ضرورت پیش آئے گی حضور کے ساتھ کچھ نہیں چھوڑا حالانکہ خاندان کو چھوڑ کر گئے حضرت عائشہ حضرت اسما دونوں موجود تھیں ان کی والدہ پھر حضرت ابوبکر کے والد ابو قحافہ ہم کو چھوڑ کر گئے ایک پیسہ نہیں چھوڑا تو ظاہر بات ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جس جس کو بھی یہ ہمت دی ہے ف... سماواتے کا تو یہ جو کہتے ہیں کہ کسی اور کے پاس کیوں نہیں بھائی آئے تو کیا ہے آپ کے رب کی جو رحمت ہے اس کے خزانوں پر ان کا تسلط ہے ان کا دور چلتا ہے امہم المس رون یا یہ داروغ ہے ام لحم سلم استمسی یا کیا ان کے کوئی ایسی سیڑھی ہے جس پر چڑھ کر یہ آسمان کی خبریں سنتے ہوں فلیات مستم احمد سلطان تو اگر کسی نے سنا ہے ان میں سے دو سند لائے دلیل بتائے کہ کیا سن کر آیا ہم بنا تو وہ لقم کیا اللہ کے لیے تو بیٹیاں ہیں اور تمہیں پسند ہیں بیٹے ہم تسلوم اجمل فوم میں مغربی مسکلوں اور دیکھیں یہ جو سوال کیا یہ ہے کیا یہ ہے کیا یہ ہے کیا یہ ہے زور خطابت اس میں جو ہے جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ فسات اور بلاغت یہ گویا کہ میراج ہے یہ حصہ جو ہے قرآن مجید کا قرآن کی فساحت بلاغت ادبی عزوبت یہ اس کی میراج ہے الغیب امداہم غیب فہم یا تو نبی کہ آپ نے اسے کوئی اجرت کلب کر لی ہے جو یہ بدک رہے ہیں اور آپ کو وہ اجر دینے کے لیے آمادہ نہیں ہے ظاہر بات ہے جواب تو سب کا نہیں ہے ام تزلوم اجرم فہم میں مسکلون کیا آپ ان سے کوئی وجر مانگ رہے ہیں کہ یہ اس تاوان کی وجہ سے بڑے بوجھ ہو گئے ہیں امداہم غیب و فہم یختبون کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جسے یہ لکھ رہے ہیں یا یہ چال چل رہے ہیں جھوٹی بہانے بنا رہے ہیں اپنے عوام کو روکنے کے لیے یہ سخن سازی کر رہے ہیں باتیں بنا رہے ہیں خود ان کے دل جو ہے ان باتوں کو نہیں مانتے فرمایا اب یو د قید فل ندی نہ اصل میں جو کافر کر رہے ہیں وہ خود ایک چال کا شکار ہو گئے ہیں انہیں ہم یقید نہ قیدن یہ سن تو میں آ جائے گا یہ بھی چالیں چل رہے ہم بھی چال چل رہے ہیں ام لہن اِلاح غیر اللہ کیا ان چلیے اللہ کے سوا کوئی لاہ ہے سبحان اللہ کون باقی اللہ اس سے جو شرط یہ کر رہے وہی رو کہ سرگ نہ سمائے ساکت اور اگر کبھی یہ دیکھیں آسمان کا کوئی ٹکڑا گرتا ہوا یعنی اداب الاحی اگر آ جائے یا کولو سہا جیسے کہ قوم آد نے کہا تھا ہاگا آرجن یہ تو اب ابر بارش ہوگی جل ہو جائیں گے یہ بھی کہیں گے کہ یہ تو بادل ہے تہ بر تہ ہم حتہ یو لاکو یو محمود لذیفی ہے تو اے نبی ذرائع کو چھوڑے رکھیے یہ ابتدائی صورتوں میں آپ کو بار بار ملے گا ذرا زرمی مما یو قزر و بحاد الحدیث عملی لہم کہرمی چھوڑ دیجیے میں ان سے نہیں بٹ گا آپ ان کی طرف توجہ نہ ان کی تقزیب ان کا استحصال ان کا تمسکر آپ توجہ نہ کریں بس آپ اپنی تذکیر کرتے رہیے تبلیغ کرتے رہیے فضل ہوں یو محتاق یوم محمد الضیفی ہے تو چھوڑ رکھیے ان کو یہاں تک کہ وہ ملاقات کر لیں اپنے اس دن کی جس دن میں کہیے ان پر بجلی کی کاق گرے گی یوم لائم یعن ہم قید ہوں جس دن ان کی یہ ساری ناکام ہو جائیں گی کوئی ان کے کام نہیں آ گی بلام یون سرون ان کی کوئی مدد کو نہیں. کوئی ان کی مدد کو پہنچے گا بھائی ندین ندی نہ ظلم ہوں اور وہ جو بھی آنا ہے عذاب آخری اس سے پہلے ان کے لیے ان کافروں کے لیے ان ظالموں کے لیے مشرکوں کے لیے اور بھی عذاب ہے وہ عذاب یا تو کہتے مکہ مکہ میں جو قید پڑھا تھا سب جو ہم سورج دخان میں پڑھائے ہیں اور یا یہ کہ مقتل بدر جس میں کہ ستر ان کے بڑے بڑے سردار جو ہیں وہ کھیت رہے بلاکن آپ سرحم اللہ عالم لیکن ان کی اکثریت علم نہیں رکھتی وسمر کے حکم رب کا فعم اے نبی آپ اپنے رب کے حکم کا فیصلے کا انتظار کیجئے صبر کیجئے جلدی نہ کیجئے فصمیر ان صورتوں میں اکثر آپ دیکھیں گے یہ بھی انتیسویں پارے کی صورتیں بھی فصمیر فصمیر سورہ مدثر میں بھی وسمر تو یہ بار بار آئے گا اے نبی صبر کیجئے سورہ مزمر میں وسمر علامہ یا قرون اور واہج الحم جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں سنیے اور صبر کیجئے بولے رب کا فصمیر اپنے رب کے لیے انتظار کیجئے فصمیر وما صبروں کا اللہ بل سبر کیجیے اور آپ کا صبر جو ہے وہ تو اللہ ہی کے سارے پر ہے اس سے پہلے ہم پڑھائے فصمر کما صبر رسول صبر کیجئے جیسے کہ ہمارے اور عر الرزم پیغمبروں نے صبر کیا میرا تصور کیجئے کہ ہمارے پیغمبر نوح نے ساڑھے نو سو برس تک صبر کیا وسمر نے حکم رب جب صبر کے بعد لام آ جائے تو اس کے معنی انتظار کے ہوتے ہیں صبر کیجئے اپنے رب کے حکم کا یعنی انتظار کیجئے پر نگا بے آیونا آپ ہماری نگاہوں میں ہیں ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہم پڑھ چکے ہیں سورہ یونس میں بھی آیا تھا آپ کسی شان میں بھی ہوتے ہیں لیکن ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں بس سبر بھی ہم جرم نہ تک اور جب آپ کھڑے ہوں عام طور پر خیال یہی ہے کہ جب رات کو آپ کھڑے ہوتے ہیں تاجد کے لیے جس کے لیے کہ سرح مزمل میں آئے گا امل رہے گا اللہ کلیلہ نصف ہُو ابلقسمن قلیلہ عہد عبرۃ القرال شروع میں تو اصل نماز وہی تھی رات کی نماز سے تو جب آپ کھڑے ہوں اپنے رب کی حمد کے ساتھ تصویر کرتے رہیے ومین اللہ فصبے ہو رات کے ایک حصے میں بھی یعنی یہ کہ اور بھی حصے ہیں تحجد کے علاوہ جو آپ کو معلوم ہے بعد میں پھر یہی چیزیں ہیں جو تبدیل ہو کر اور اس کی متعین شکلیں بن گئی مغرب بھی رات ہی کا ایک حصہ ہے اس لیے کہ غروب شمس کے بعد ہے ایشادی رات کا ایک حصہ ہے ممی نے لے رات کے حصے میں آپ تسبی کیجئے اس کی وہ بارن مجوم اور جب تاروں کا قافلہ پیٹ موڑے تار جا رہے ہوں یعنی صبح آ رہی ہو یہ جی گویا کہ قافلے کا جو تاروں کا قافلہ ہے وہ گویا کہ کوچ کرنا شروع کرتا ہے جب صبح کی آمد آمد ہوتی ہے تو اس وقت بھی تاروں کے پیٹھ پھیرتے وقت بھی آپ تسبیح کیجئے اللہ کی بارک اللہ علی ولکم فل القرآن غازی ونفای ویا کو ملایا تم